کرانا مختار مردن کو احمد شعب خان سے پارا زمنگ دکان پر تجاز سات عشای تو سنت کےسٹ اینڈ سی ڈز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپریٹر انورشی توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو ام محبتك والصلاه والسلام توصل بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم مینشی الرحمن الرحیم لی کبھی اوم یغرن ہتا یوگی اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سبحان ربی رب تو ما صفو وسلام علی المرسلین للہ رب العالمین سارے احباب محبت اور ذوق شوق کے ساتھ نماز والا دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد ام آل محمد کما صلی علی ابراہیم والا علی براہیم ان کا حمید مجید اللهم بارک والا محمد دم والا محمد محمد کمابارک تالا اب راہیم آل عل براہیم اقمیدم جید قابل صد احترام علماء کرام زی قدر بزرگو عزیز نوجوان موحد دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے مجھ سے پہلے آپ کے اس علاقہ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب اور آپ کے علاقہ کے نوجوان خطیب حضرت مولانا شعیب ندیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے میں مولانا کا تو واقف نہیں تھا اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے قریب تشریف فرما ہوں گے چراغ تلے اندھیرا چونکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی بہرحال ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو عنوان انہوں نے چھیڑا ہے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ذمن میں اس کو مکمل کروں صرف ابتدان آپ میرے الفاظ پہ غور کریں گے تو میں وہ وجہ آپ کے سامنے بیان کروں گا قرآن کی روشنی میں حضرت نے آیت پڑھی رب کائنات فرماتے محبوب کا مزین یدون ابا ہوں اپنے آپ کو ان غریب صحابہ کرام کے ساتھ چمٹائے رکھنا آج میں نے قرآن سے یہ پوچھنا ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی کو یہ حکم کیوں دیا وسبر نفسا کا مالزین یدون اور ربہم میرے پیغمبر صحابہ کے ساتھ رہنا میرے پیغمبر اپنے نفس کو صحابہ کے ساتھ چمٹائے رکھنا قرآن نے اس کی تین وجوہات بیان کی ہیں آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک وجہ بیان کروں گا آپ تیار ہیں ابتدان چند الفاظ پہلے سن لیجئے رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک قانون بیان کیا فرمایا و ان تدو نعمت اللہ لا تو سوہا کائنات والو اگر تم سارے مل کر میں اللہ رب العزت کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو میں رب کائنات تمہیں آگے کی خبر دے رہا ہوں لا تو تم سارے مل کر میں اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ میرے اوپر سوال کریں گے یہ تو نے کیا مانا کیا کہ ایک نعمت کو شمار کرنے کی طاقت نہیں ہاں میں بڑے یقین اور وسوخ کے ساتھ مانا کر رہا ہوں اگر تمام کائنات کے انسان مل جائیں اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے کی طاقت نہیں دیکھیے پانی اللہ کی ایک نعمت ہے آپ بھی شمار کریں میں بھی شمار کروں ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی دفعہ پانی گلاس کے ساتھ استعمال کیا ہوگا ہم نے کتنی دفعہ پیالے میں پانی استعمال کیا ہوگا ہم نے کتنی دفعہ غسل کے لیے استعمال کیا ہوگا کتنی دفعہ پانی وضو کے لیے استعمال کیا ہوگا استعمال بھی خود کیا ہے. ہے بھی اللہ کی ایک نعمت لیکن شمار کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں جب رب کائنات نے یہ فرمایا نعمت ایک ہے شمار کرنے کی طاقت نہیں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میری نعمتوں کی قدر نہیں کی پھر میں اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ بڑے حیرانی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں کو شمار کرنے کی طاقت نہیں ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے دوسرے مقام پہ فرماتے نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جب نعمتیں شمار کرنے کی طاقت نہیں تو کوئی قدر بھی کرنے کا حق ادا کر سکتا کیسے مسئلہ حل ہوگا رب کائنات نے خود فرمایا قرآن میں ابتدان میرے الفاظ یاد رکھنا آگے جا کر میں وجہ بیان کروں گا تین وجوہات میں سے پہلی اللہ نے کیوں فرمایا وسبر نفسا کا مال زین یدون اللہ کریم کے قرآن میں سے آواز آئی رب کائنات فرماتے ہیں مفال اللہ ہو بے عضاب یفال اللہ ہو بے عذاب کم اش کر تم تم <تصفيق> علم کرام جانتے ہیں رب کائنات نے انداز بڑا عجیب اختیار فرمایا اللہ پا فرماتے ہیں ماں فال آپ توجہ کریں تو میں پنجابی میں مانا کروں قرآن پاک کے مانا کرنے کا بھی لطف آ جائے اللہ کریم فرما دے نے. او کائنات والو میں اللہ کریم تو کرن دی کی لوڑے مانا سمجھیا نہیں مولانا نا یفال اللہ بے عذاب کم اللہ کریم نو کرن کیری لوڑے کیوں جو عذاب یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے ایک تکلیف ہوا کرتی ہے اللہ نوکھے کرن دی لوڑے کرتم اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر کرو شکر کا مانا ہوتا ہے قدر کرنا اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر کرو گے تو اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر بھی راضی کوئی نہیں نعمتوں کی قدر قدر کرنا تمہارا کام ہے رب کائنات فرماتے آتے ہوئے عذاب کو ٹال دینا میرا کام ہے رب کائنات نے جس انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اللہ فرماتے ہیں جس انسان کی تخلیق میں اللہ کریم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے فرمائی اس انسان کو تکلیف میں ڈال کے میں اللہ کریم راضی کوئی نہیں انسان بھی کیسا اللہ فرماتے وقت تور سینا وہ دل امیر خلق نل انسان فی آسانی تک ویم اولا مائے کرام جانتے ہیں ذکر تو مکان کا کیا لیکن مراد مکین ہے رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کریم کو انجیر کی قسم ہے ذکر تو انجیر کا کیا لیکن مراد وہ مقام ہے جس مقام پہ انجیر کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مقام وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا اللہ! وہ مقام انجیر کا درخت وہاں پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے جب ابے نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کائنات کا قرآن نقل فرماتا ہے کہتا ہے لا لم تنتا ہے للی او ابراہیم میرے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کے نارے لگانے والا نکل جا میرے مکان میں سے اگر تو میرے سامنے کھڑا ہوا پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا کچھ مدت کے لیے میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا یہ تونے کیا نعرہ لگایا کہ یا ابا تیلے متابالی ان کا شیعہ ابا ان کے دروازوں پہ کیوں جھکا ہوا ہے ان کے سجدے کیوں ان کی پوجا کیوں جو تیری پکاریں سنتے بھی کوئی نہیں تیرا حال دیکھتے بھی کوئی نہیں دیکھنا سننا تو چلو اپنے مقام پہ کر سکتے بھی کچھ کوئی نہیں نہ تو وہ سمی ہے نہ وہ بسیر ہے نہ وہ قدیر ہیں یہ جو ت نے نعرہ لگا دیا نکل میرے گھر میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے دروازے کے اوپر پہنچے آواز دے کے کہتا ہے اے میرا بیٹا اپنا ایڈریس تو نوٹ کراتا جا اگر شفقت پدری جوش مارے ملاقات کرنے کی تمنا پیدا ہو جائے کم از کم پتا تو نوٹ کراتا جا آخر میں کس جگہ پہ آ کے تیری ملاقات کروں حضرت ابراہ اسلام جاتے جاتے کہتے ہیں ابا میرا ایڈریس مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے اہر بن ربی میں ابھی کو چھوڑ کر ربی کی طرف جا رہا ہوں کیوں اب کو تو چھوڑنا منظور ہے پر رب کو چھوڑنا منظور اور جب سب کچھ چھوڑ کے آیا اللہ کا پیغمبر اللہ فرماتے وقت خز اللہ ہو ابراہیم میں اللہ کریم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا اگر دنیا میں تجھے تسلیاں دینے والا کوئی نہیں میں رب کائنات عرشوں سے تیرے لیے تسلیاں نازل کروں گا اللہ کریم فرماتے اس مقام کی قسم ہے میں اللہ کریم کو جہاں پہ میں اللہ کریم نے خلیل بنایا تھا اور ذکر تو کیا مکان کا مراد مکین ہے یعنی اس وحی کی قسم ہے جو میں اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ پہ نازل فرمائی آگے فرماتے وزت میں اللہ کریم کو زیتون کی قسم ہے ذکر تو زیتون کا کیا لیکن مراد وہ مقام ہے جہاں پہ زیتون ان کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مقام وہ ہے جہاں پہ اللہ کریم نے حضرات عیسا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا یہ جلیے وہ ہاتھوں پر آپ تھکے تو نہیں بیٹھے <تصفح> ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے بی بی مریم نے رب کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاتت بھی قومہ تحملو حمل سے مراد ہاتھوں پہ اٹھانا ہے ہاتھوں پہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کے جہاں بی بی مریم آئی قوم کی چیخیں نکل گئیں کہنے لگے یہ کر تو تو نے کیا کر ڈالا ی Oh <laughs> ہارونا ماں کا نا ابو کمرا سوین و ماں کا نا تم کی بغیر اے ہارون کی ہمشیرہ ہارون حضرت بی بی مریم کے بھائی کا نام تھا جس طرح ہم اپنی اولاد کا نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرتے ہیں حضرت ہارون پیغمبر کے نام پہ ان کے بھائی کا نام رکھا گیا تھا قوم کہتی ہے ہارون کی ہمشیرہ تیرا بھائی بھی ولی ہے ابا جان بھی تیرا بڑا نیک آدمی تھا اور تیری اما بھی نیک بی بی اور لیا تو نے یہ کیا کرتوت کر ڈالا رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پا کے اندر زبان سے جواب نہیں دیتی قوم کی چیخوں پکار کا عشارت لئی اشارہ کیا ہاتھوں سے مطلب کیا ہے جو بھی کوشچن کرنا چاہتے ہو دودھ پیتے بچے سے پوچھ لو اللہ کریم فرماتے ہیں قوم حیران ہو گئی یک شدھ دو شدھ ایک تو یہ کرتوت کر کے آئی بغیر شادی کے دوسرے کہتی ہے پوچھو بیس دودھ پیتے بچے سے کالو کئی فن کر من کا نفل مہدے سبھی قوم والے حیرانوں کے کہتے ہیں ہم دودھ پیتے بچے سے بلا کیسے سوال کریں رب کائنات نے فرمایا میرے عیسیٰ دودھ پینے والے او جلدی کر اپنی ماں کی صفائی دے حلالی بیٹے ماؤں کی طرف داری کرتے ہیں اجازت دے پنجابی چانا کرا تاوے حلالی پوت ماوا دیڑ کریں دن بولنا میرے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور جواب دیتے ہیں کالا ابد اللہ آتاب و جالنی نبیا و جالنی مبارک تو بسلاتی و ضکاتی مع د تو حیا حضرت عیسا کی زبان سے پہلے پہلے الفاظ نکلے انی عبد اللہ میں اللہ کا نور ہوں دا دا دا ہاں؟ عبداللہ کا مانا اللہ کا نور ہوں ہم. علماء جانتے ہیں عیسائیوں کے تین فرقوں کی اللہ نے تردید کی اس الفاظ میں پہلا پہلا ٹولہ جو کہتے تھے اصل میں عیسی اللہ ہے حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ نیچے آ گیا جس طرح آج کہا جاتا ہے وہی جو مستی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر وہ کہتے تھے اللہ عیسیٰ کی شکل میں آ گیا اللہ فرماتے نانا وہ تو ماں کی گود میں اعلان کر رہے تھے اند اللہ میں اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہوں <تصفح> نمبر دو دوسرا ٹولہ آیا تفصیل کا وقت نہیں دوسروں نے کہا نہیں, نہیں عیسا اللہ نہیں بلکہ اللہ کریم کا بیٹا ہے اللہ فرماتے نانا وہ تو خود کہہ رہی ابد اللہ میں اللہ کریم کا بندہ ہوں تیسرا ٹولا اٹھا کہنے لگے اللہ کے نور میں سے نور جدا ہے ان اللہ سالے سو تین ملے تو ایک اللہ بنتا ہے اللہ فرماتے نانا میری ذات کا حصہ بھی کوئی نہیں سا وہ تو ماں کی گود میں کہتا ابد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی کتاب اللہ کریم مجھے کتاب بتا فرمائے گا علماء کرام جانتے ہیں جس بعد کا وہ کو یقینی ہو تحقوب یقینی ہو آئندہ کی خبر کو ماضی کے ساتھ بیان کر دیا کرتے ہیں آتانی الب و جالنی نبیا اللہ مجھے کتاب بتا فرمائے گا اللہ کریم میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھے گا لیکن غور کرنا ٹیکسلا کے نوجوان دوستوں قوم کا سوال یہ تھا بغیر شادی کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا اور عیساء علیہ اسلام کا جواب یہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے کتاب دے گا نبی بنائے گا سوال اور ہے جواب اور ہے غور کیا آپ نے غور نہیں کیا شاید بولنا صاحب سوال کر رہے ہیں ابھی ابھی کر رہے ہیں سوال اور ہے سوال ہے بغیر خاند کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا جواب آیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے کتاب دے گا نبی بنائے گا سوال اور ہے جواب اور ہے نا نا, نا نا آیا شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان مولانا حسین علی کی تقریر نقل فرمائی فرماتے ہیں نا, نا. قرآن پاک کی حرایت موتیوں کی طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے ہماری طرح بے ربتی کلام تو کوئی نہیں ان کا سوال بغیر خامت کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا حضرت عیسا کہتے ہیں اللہ مجھے نبی بنائے گا کتاب فرمائے گا ربت تو ذرا توجہ سے سننا اللہ نے نقطہ سمجھا دیا جس کو میں اللہ نے کتاب دینی ہو جس کو میں اللہ نے نبی بنانا ہو اس کے نصب میں شک کرنے کی گنجائش ہو اللہ یہ تفسیری باتیں ہیں تقریری ہی نہیں خیر اچھا رب کا انداز فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر لمبی تقریر اللہ کریم نے نقل فرمائی چونکہ یہ عنوان نہیں اس پہ بات نہیں کرتا ایک اشارہ کرتا جاؤں اگر پروردگار بغیر خامد کے بی بی مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو خامد والیوں کو بھی بیٹا ہاں یہ بات قابل ہو رہا ہے بغیر خامد کے بی بی مریم کو دے سکتا ہے تو خامد والیوں کو بھی کدے جا رہے ہیں بندہ امیا کتیاں نو بچے کون ہی دا جی ٹردی لاکیں کتار کتیاں دا حال ویخ دتیا نچے کون ہے دری جی ٹور دل کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شمار وہ مچھیا نو بچے کون ہے خاکی مگدے رب کو تو تب در در کریں وے پکارا بندہ کدے جا رہے ہیں اللہ اللہ äh. خیر تھکتے نہیں اللہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک میں مجھے اس مقام کی بھی قسم جہاں پہ میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کرائی تھی دودھ پینے کے عالم کے اندر تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وہ سینی میں اللہ کریم کو تورے سنا کی قسم ہے یعنی اس وحی کی قسم ہے جو تورے سینا پہاڑ پہ میں اللہ کریم نے موس علیہ السلام پہ نازل فرمائی اگلا جملہ ذرا توجہ سے سننا میں اللہ کریم کو حضرت ابراہیم کی وہی کی قسم میں اللہ کریم کو حضرت عیسی پہ نازل ہونے والی وحی کی قسم میں اللہ کریم کو حضرت موسا پہ نازل ہونے والی وحی کی قسم او میں حضرت ابراہیم کی وحی کا بھی ذکر کروں حضرت عیسا اور موسا کی وحی کا بھی ذکر کروں اور آمنا کے لال کی وحی کا ذکر کیسے نہ کروں اللہ فرماتے بالا دل امیر میں اللہ کریم کو امن والے شہر مکے کی قسم ہے یعنی اس وحی کی قسم ہے جو آمنا کے لال پہ نازل ہو رہی ہے پانچویں نمبر پہ اللہ فرماتے لا کا مجھے جباروں ستاروں نے کی کسم ہفاروں کہارونے کی قسم کائنات والوں چار کے بعد اللہ کریم نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے نام جتنا حسین میں اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا اتنا حسین میں اللہ نے ساری مخلوق میں سے کسی کو پیدا نہیں فرمایا پھر اس میں تفضیل کو مصدر کی طرف مضاف کیا علماء کرام جانتے ہیں ساری دنیا کی مخلوق کا حسن کٹھا کر کے لے آؤ ساری دنیا کی مخلوقات کا جمال کٹھا کر کے لے آؤ لیکن حضرات بلال حبشی کے حسن و جمال کا مقابلہ اللہ اللہ اتنا حسین انسان اور کائنات فرماتے ہیں م یفال اللہ بے عذاب قوم ان میں اللہ کریم نے حسین انسان تجھے عذاب دینے کے لیے تو پیدا نہیں فرمایا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے تجھے حسین و جمیل بنایا اے میرا دگارا جب عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا پھر تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں پھر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں اللہ کریم پریشانیوں میں کیوں گھر گئے اللہ فرماتے ہیں تمہارا اپنا قصور ہے میں اللہ کریم نے تو تم اوپر ظلم کوئی نہیں کیا ملو یورید و ظلم للعباد میں اللہ کریم تو اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ بھی قتل نہیں کرتا نا نا او بندے تو بہت اونچی چیز ہے اللہ فرماتے ملو یورید و للعالمین میں تو کائنات کے اندر زندہ نے والی کسی مخلوق چھوٹی سے چھوٹی کے اوپر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا پھر انسان پہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں اللہ کریم جب تو ظلم کرنے سے پاک ہے پھر مصیبتیں پریشانیاں کیسے آ گئیں اللہ فرماتے انشا کر تم میں اللہ کی نعمتوں کا قدر کرنا تمہارا کام ہے عذاب دور کرنا میرا کام ہے نیمتوں کی قدر باقی نہیں رہی اللہ نعمتوں کی قدر تو تب کرے الفاظ قابل توجہ ہیں نعمتوں کی قدر تو تب کریں جب تیری نعمتیں شمار ہونے میں آئیں جب تیری نعمتیں شمار ہونے میں بھی نہیں آ سکتی اللہ تیری نعمتوں کی قدر کیسے کریں گے رب کائنات فرماتے تم سب سے بڑی نعمت کی قدر کر لو میں اللہ کریم تمام نعمتوں کی قدر کرنے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں, میں درج کر دوں گا ایک نعمت سب سے بڑی اور یاد رکھنا اللہ کریم کی نعمتیں دو قسم کی ایک نعمتیں اللہ کی جسمانی دوسری نعمتیں اللہ کریم کی روحانی اگر انسان پہ موت آ گئی تو جسم پہ آنے والی نعمتیں بھی ختم ہو گئی لیکن روح چونکہ باقی رہنے والی چیز ہے جو نعمت اللہ کی روح کے اوپر ہوگی جسم فنا ہو بھی جائے لیکن روحانی نعمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی رب کائنات فرماتے ختم نہ ہونے والی نعمت کا تم قدر کر لو اللہ وہ کون سی نعمت ہے اللہ فرماتے اللہ کا من اللہ المو مینا از با صفیم رسولا منفیم یتلو الم آیاتی ذکیم ویو المل کتاب و اِن کانو من قبلو لفی ضلع آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں پکی گا اللہ اللہ اچھا اللہ کریم کے قرآن میں سے آواز آئی سب سے بڑی نعمت محمد کریم اللہ علیہ وسلم کا تم قدر کر لو تمام نعمتوں کے قدر کرنے کا سواب میں اللہ کریم درج کر دوں گا اور تم میرے نبی کی قدر کیسے نہ کرو جب کہ میں اللہ نے خود اپنے محبوب کی قدر کی وہ کیسے قرآن میں دلیل ہے احادیث تو دوسرے نمبر پہ آئے گی پہلے نمبر پہ قرآن پاک کے اندر دلیل ہے اپنے محبوب کی اللہ کریم نے خود قدر فرمائی رب کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں از کالو اللہ ہم کانا والحق ہو دیکھ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 اللہ ہم انقانہ حضاح والہ مین ان دفام ترا لینا ہجارہ تم مین سما ابے تین بیابن جب مکے کے اندر ابو جال اور اس کی پارٹی بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑ کے ابے کائنات کے دربار میں دعا کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ اے دا اگر آمنا کا لال سچا ہے ہم مانتے قطن کوئی نہیں یوں نہیں کہتے اللہ ہمیں ماننے کی توفیق دینا نہیں مانتے جب نہیں مانتے تو کیا کر ہم لئی نا جت ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما اوے تنا علیم یا ہمیں دردناک عذاب دے دے پرور پتھروں کی بارش منظور ہے دردناک عذاب منظور ہے لیکن یتیم مکہ کے پیچھے چلنا منظور کوئی نہیں اللہ کے پیغمبر بھی کہتے ہیں لو ان بھی لا اللہ کریم کی توحید کے خلاف کرنے والوں جو عذاب تم مانگ رہے ہو اگر میرے پاس ہوتا تو میں دیر قتن کوئی نہ کرتا پروردی مانگتے جو ہیں عذاب پھر دے نہ اللہ فرماتے نہ میرے پیغمبر اگر تیری موجودگی میں میں عذاب دے دوں ایسا نہ ہو کہ تیری بے قدری ہو جائے میں اللہ کریم نے تیری قدر کی ہے ما کا اللہ لے بہم ون تفیحم و ماں کان لاہو موز بہوم جب موجود ان کے اندر میرا پیغمبر میں اللہ کریم تیری قدر کروں گا تیرے ہوتے ہوئے میں اللہ کریم مکے والوں کو عذاب تن نہیں دوں گا اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کی تو میں خود قدر کرتا ہوں اور تم کون ہوتے ہو کہ میرے محبوب کی قدر نہ کرو اور جن لوگوں نے قدر کی اللہ عالم ہم عالم خیال, عالم خیال عالم کرنا خیال میں نے عرض کیا تین وجوہات اللہ کریم نے بیان کی ہیں جن لوگوں نے قدر کی رسول کریم کی مجلس لگی ہوئی ہے رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پان کے اندر اب انجا میرے محبوب کی مجلس کے اندر آ گیا نابینا صحابی آیا کون قرآن پاک کے کون کون سے موتی پیش کروں ان جا آہل رسول کریم کے پاس چل کے آیا جا علماء جانتے جا آہل الاما رسول کریم کے پاس چل کے آیا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نو اگر نبی پاک ہر جگہ موجود ہوتے تو نبی نے کو چل کے آنے کی ضرورت اللہ فرماتے ہیں جا آہل آما چل کے آیا میرے پیغمبر کے پاس اللہ نے نکتا سمجھا دیا چل کے آنا ہوگا میرے نبی کے پاس میرے نبی نے چل کے نہیں آنا پنجابی میں کہتے ہیں ٹور کے میرے نبی کو, محبوب دے کو کے میرے محبوب تڈے کو نہیں آرت ہون کا مسلا سمجھ دی تو میرے نبی کو آپنے محبوب ٹورنا، <تصفح> نہیں سمجھے اچھا <تصفح> مثال کے ساتھ سمجھاؤں نا مثال کے ساتھ سمجھاؤ دلیل کے ساتھ بات کروں یہ دیکھیے سنا ہے آپ جو حضرات روشنی میں وہ پڑھ لیں گے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ ملانا شبی صاحب آپ شیروں کے شوقین ہیں یہ شیر بھی سن لیجئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ یہ بھلوال کا چھپا ہوا سٹکر اور کہتا ہے کہنے والا کہ نبی پاک عاشقوں کے گھر خود چل کے آتے ہیں نا نا, نا, نا اللہ فرماتے ہیں جا آمان میرے نبی نبی کا عاشق کو نبینا بھی کیوں نہ ہو لیکن میرے محبوب کے پاس چل کے آئے گا او آنکھوں تمہاری کون سی بات ہے نبینا نبی جو چلنے میں بھی تکلیف محسوس کرے وہ بھی چل کے میرے پیغمبر کے پاس آئے خبردار یوں نہ کہنا سنا ہے آپ ہر آشے کے گھر تشریف لاتے ہیں نبی پاک نے عاشقوں کے گھر میں نہیں آنا پھر ہر عاشق منت کے لحاظ سے لمحہ جانتے ہیں ہر عاشق سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں نانا نبی پاک عاشقوں کے پاس چل کے نہیں آئیں گے دنیا کا قانون ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق کو وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے کو کہو نا جو ہوتا ہے آشک وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے نبیوں نے توحید سکھ لائی آ کر جسم ہم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے خدا خدا کے, خدا کے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اللہ فرماتے جا نبینا صحابی چل کے آیا نبی پاک کی خدمت میں نبینا کون ہوتا ہے جس کو نظر آئے جی شاید ٹیکسلا کے نبی نے دیکھتے ہوں جی اچھا آیا رسول کریم کی خدمت میں نبی علیہ السلام کے پاس سرداران مکہ موجود ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی یہ ذرا بات سمجھا دیجئے نا حضرت ایک منٹ رسول کریم نے چہرہ پھیر لیا کیوں سامنے مکہ کے چودھری موجود ہیں آمنا کے لال اللہ کریم کا قرآن سنا رہے ہیں او میرا عقیدہ سنو میری جماعت و سننا کا عقیدہ سنو میرے استادوں کا عقیدہ سنو میرے شیخ شیخ القرآن کا عقیدہ سنو میرے پیر مرشد بخاری کا عقیدہ سنو ساری دنیا کے خطیب مل کے آ جائیں ساری دنیا کے واحد مل کے آ جائیں ساری دنیا کے واحد خوش الحان مل کے آ جائیں پر رسول کریم کی میٹھی زبان کا مقابلہ پھر یتیم یتیم مکہ کی میٹھی زبان اللہ کا قرآن لطف نا کسے کہانیاں نہیں اللہ کا قرآن ہو آمنہ کے لال کی میٹھی میٹھی زبان ہو اور آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو وائز اور خطیب کی نیت میں شک کیا جا سکتا ہے پر رسول کریم کی نیت میں شک کرنے والے کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ چوہدری مسئلہ مان جائیں تو عوام خود بخود مان جائے گی آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے اندازے بیان بھی بڑا اعلیٰ پھر اللہ کریم کا قرآن بھی بڑا آلہ آپ نے روح پھیر لیا یہ تو اپنا ہے اس سے تو بعد میں باتیں کی جا سکتی ہیں بس منہ پھیرنے کی دیر تھی آیا جبرائیل پیغام الہی لے کر اللہ پرماتے آباس آواتا ونجا میرے پیغمبر جو تیری قدر کرنے والے لوگ ہیں ان سے چہرہ پھیرنے کی گنجائش ہو خیال کرنا میرا پیغمبر انہوں نے تیرا کیسے قدر کیا قرآن نے تین عنوان بیان کیے اللہ نے پہلا پہلا عنوان قدر کرنے والوں کا یوں ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کے لال اللہ کریم کے سچے رسول ہیں یتیم مکہ سچے رسول ہیں آگے توجہ کرنا پہلا عنوان قدر کرنے والوں کا انہوں نے یتیم مکہ کی کیسے قدر کی اللہ فرماتے وزینہ ماہو مولانا بیان کر گئے نا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ میرے پیغمبر اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھنا اللہ نے پہلا عنوان بیان کیا میرے پیغمبر صحابہ کے ساتھ کیوں رہنا صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں چمٹا کے رکھنا اس لیے کہ وَالَّذِينَ مَا هُو انہوں نے تیری قدر کی ہے اللہ کیسے قدر کی سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا لیکن ما میرے پیغمبر تیرا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا جو تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تجھے بھی ان کا ساتھ چھوڑنے کی اجازت انہوں نے یوں قدر کی سب کچھ چھوڑا جب پہنچے سدھی کے اکبر کسی نے خبر دی ہرم شریف میں پہنچے مطاف میں اللہ دے پیڑ اللہ والا پہنچ گئے جی دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس نعرہ لگا رہے ہیں اور آواز کے آ رہی ہے یا الا اللہ زبان سے اقرار کرو دل سے تصدیق کرو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے فلح کا مانا ہوتا ہے زمین کو ہل مار کے پھاڑ دینا تفلیہ تمہیں کامیابی بھی ایسے نصیب ہو جائے گی جس طرح زمین میں ہل مارو دانا اندر چلا جاتا ہے پھر نکالنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں رہتی کامیابی تمہارے مقدر میں کر دی جائے گی لیکن ظالموں نے مارنا شروع کیا رسول کریم کو صدیق اکبر دوڑ کے آئے اور کہتے ہیں ربی اللہ او میری برادری میری قوم او قریش مکہ آمنا کے لال کو قتل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو ان کا کوئی جھگڑا نہیں مال کا کوئی جھگڑا نہیں او پیسے کا کوئی جھگڑا نہیں نعرہ یہی لگایا رسول کریم نے کہ ربی اللہ میرا داتا کون ہے یہ نعرا لگایا رسول کریم نے کہ ربی اللہ تو و دست نہ ہونا آمنا کے لال کبھی یہی نعرہ کہ رب اور رب اور داتا کون ہے لاہور والا علی حجویری داتا لاہور والا علی حجویری داتا راول پنڈی والا امام بری داتا نان جنگ والا سلطان بہو داتا داتا کون ہے گجرات والا شادلہ داتا داتا کون ہے ربی اللہ داتا کون ہے اسی وجہ سے تم قتل کرنا چاہتے ہو سنگوال کے اندر میرے پیر مرشد بخاری پہ گولیوں کی بچھار کر دی گئی جب میرا پیرو و مرشد بیان کر رہا تھا ظالموں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی لوگ سارے بھاگ کے مسجد کے حال کے اندر گز گئے دروازے بند کر لیے اور لوگوں نے پکار کے کہا شاہ جی اندر آ جاؤ بہیں گولیوں کی بارش ہو رہی ہے میرے پیر مرشد نے تڑپ کے فرمایا اندر کوئی اور خدا ہے جو بچا لے کیوں کیوں فرگ کی گئی میرے پیر و مرشد پہ پشاور میں میرے شیخ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے ہمارے پیر و مرشد مولانا حسین علی کو وطن کیوں چھوڑنا پڑا قصور تو کوئی نہیں تھا میرے حسین علی کا قصور تو کوئی نہیں تھا میرے شیخ القرآن کا غلطی تو کوئی نہیں تھی میرے پیر بخاری کی قصور تو کوئی نہیں ہماری جماعت اشاط و و سننا کا کوئی مال کا جھگڑا نہیں پیسے کا جھگڑا نہیں زمین کا جھگڑا نہیں ہم جماعت کا بھی نعرہ یہی کہ ربی اللہ داتا کون ہے تو داتا کون ہے کوئی انسان داتا نہیں داتا کون ہے ہم اللہ کے سوا کسی کو داتا نہیں مانیں گے جب صدیق کے اکبر نے یہ نعرہ لگایا تو مکے والوں نے رسول کریم کو چھوڑ کے سدی کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا بھی ہوش ہو گئے قوم والے غیراتیں قومی کے اندر آ گئے اور برادری کاثر تھی صدیق کو اٹھایا اور گھر لے گئے تین دن کے بعد ہوش آیا آنکھ کھلی ساری برادری قریب کھڑی ہے اماں بوڑھی بھی قریب کھڑی ہوئی ہے آنکھ کھلی صدیق کی پوچھتے اماں میرے محبوب محمد کا کیا حال ہے سیب صدی کا مقابلہ کون کرے اماں میرے محبوب آمنا کے لال کا کیا حال ہے اماں بوڑھی کہتی ہے مجھے کوئی پتا نہیں برادری والے تو بھاگ گئے اب بھی اس کا نام لینے سے باس نہیں آیا جس کی حمایت کی اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے صدی کے اکبر کہتے اماں جب تک محبوب کی خبر نہیں ملے گی میں دوا بھی استعمال نہیں کروں گا اماں کہتی ہے پتا نہیں کہتے ان میں جمیل سے جا کے پوچھ فاروق اعظم کی ہمشیرہ سے جا کے پوچھاؤ بات مختصر پوچھا گیا سبھی علیہ السلام سب کچھ برداشت کیا لیکن نبی کا ساتھ چھوڑا یہ ہوتی ہے نبی پاک کی قدر ہمارے اوپر ذرا برادری کی طرف سے زور خبردار لا اسکاط نہیں کرو گے تو بس حکہ پانی ختم نہیں جی ہم برادری کو ناراض نہیں کرنا چاہتے مولانا اعظم صاحب جتنا بھی زور لگائے بھائی نبی کا طریقہ نہیں ہے کیا کرتے مولانا پھر کیا کریں برادری کو تو چھوڑ سکتے برادری ناراض ہوتی ہے نا پھر کیا کریں زندگی کیسے گزاریں گے اور مم. ہمارے علاقے میں تو یوں کہتے ہیں جی برادری ناراض ہو گئی تو سارے جنازے کسے آنا برادری نو ایسا ناراض نہیں کرنا چاہتے مولانا کچھ نرم نرم مسئلے کیتے کرو گرم گرم مسئلے نہ کیتے کرو ناراض کسی نو نہیں کرنا چاہیے <خخ> <coughs> کتنے یاد آیا شہر حضرت کا سارے قبر رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے فرماتے ہیں مولوی واد کر رہا ہے اور کہتے ہیں لا الہ سورج الہ نہیں کیا مانا کرتا ہے سورج الہ نہیں لا الہ چاند الہ نہیں لا الہ ستارے الہ نہیں میرے شیخ نے گرج کے فرمایا او مولوی یہ کیا مانا کر رہا ہے مسئلہ کھول کے بیان کر پاکستان میں سورج کی پوجا کوئی نہیں کرتا ہمارے ملک میں چاند کی عبادت کوئی نہیں کرتا ہمارے ملک کے اندر ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا مسئلہ کھول کے بیان کر یوں مانا کر لا الہ علی حج ویری الہ نہیں علی حج ویری الہ یوں مانا کر لا الہ جھنگ والا سلطان بہو الہ یوں مانا کر لا الہ گجرات والا شاہ شاہدولا الہ الہ کون ہے اللہ, اللہ الفاظ نرم مسئلہ گرم الفاظ نرم مسئلہ لہجہ نرم مسئلہ گرم انداز نرم اور مسئلہ گرم مسئلے کے اندر پوشیدگی نہیں آنے دینا کھول کے مسئلہ بیان کر جو کچھ ہو جائے ہو جائے کوئی پروا نہیں پر اللہ کریم میرے اوپر راضی ہو جائے اللہ پرماتے محمد والذین نما جو لوگ میرے نبی کے ساتھ شامل ہو گئے میں اللہ نے بھی کہا میرے پیغمبر سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود جو تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تو وس بر نفسا کا مال لذینا وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تو انہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور تو ان کے ساتھ اگلا جملہ قابل توجہ وہ تیرے ساتھ تو ان کے ساتھ میں اللہ دونوں کے ساتھ وہ تیرے ساتھ تو ان کے ساتھ میں اللہ دونوں کے ساتھ دلیل پوچھو تو قرآن میں سے دلیل دوں صدیق کے اکبر کو نبی پانک فرماتے ہیں لا ان اللہ مانا صدیق نبی کے ساتھ نبی صدیق کے ساتھ اللہ دونوں کے ساتھ ان اللہ ہمارا پہلی پہلی بات کر رہا تھا انہوں نے نبی کی قدر کی کیسے نبی کی قدر کی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے نبی کی قدر کی اللہ نے ان کی قدر کی اللہ فرماتے میری نعمتوں کی تم قدر کرو گے میں اللہ کریم تمہاری قدر کروں گا ظال کا بے ان اللہ میاں کو نعمت نان اللہ پاکا ہمارے اوپر نیمتیں نہ کیوں بند ہو گئی اللہ عذاب کیوں جاری ہو گئے اللہ ہیں اسی لیے اللہ اپنی نعمت کو بند نہیں کیا کرتا اللہ نعمت کو ختم نہیں کیا کرتا جب تک لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے رہیں اور جب نعمتوں کی نہ قدری شروع ہو جائے اللہ کریم نعمتوں کا سلسلہ بھی بند کر دیا کرتا ہے صحابہ نے نبی کی قدر کی اللہ نے صحابہ کی قدر کی اعلان کیا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ ایک گوشہ بیان کر دیا دو عنوان باقی زندگی باقی ملاقات باقی سبحان ربی کربل رب عزت و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین رحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليزره ولدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين ما هو اشد الله للكفار حماقا غينهم قال نبينا صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي او صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم الله مبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبرائيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله مبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبرائيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محزت سامحین آپ کے سامنے اللہ کی کتاب مقدس مقدر من اقس الکلام سے چند آیتیں تلاوت کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا دیوانہ سید الانبیاء رحمت للعالمین کی سنت کا پروانہ بنائے میں نے تھوڑا سا وقت لینا ہے زیادہ نہیں لیکن میرے وقت میں آپ اسٹارٹ ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے اور بالکل آپ احمد سہیب صاحب کی تقریر سے پہلے چکن ہو جائیں گے برائے مہربانی تقریر کے دوران کوئی آدمی جذبات میں آ کے نہروں میں نہ لگ جائے صرف اللہ کی کتاب آپ نے سن ہے ہماری جمیت اشاقت توہید و سونا کے نشانی ہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے اور پیغمبر کی سنت سے تمہیں سیر کرائیں گے جو عقیدہ اس سکائش سے آپ سنے گے وہ اللہ کی کتاب سے ہوگا کوئی کچی گل نہیں ہونے جو یہاں کچی بات کرے گا ہم مقدمہ کرائیں گے اس پر بات اللہ کی کتاب سے ہوگی آج جو موضوع آپ نے اشتہار میں دیا ہے اسی پر ہم انشاءاللہ شاء آپ سے گفتگو کریں گے اللہ کی کتاب سے میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں روزانہ آپ درس علماء سے سنتے رہتے ہیں حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے ہمارے بزرگوں کی نشانیوں میں سے ابھی مغرب کے بعد وہ تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی ان کو بھی تھوڑا سا میں نے پچیس منٹ تھوڑا سا گرمایا کبھی یہ ساتھی پیچھے لگے ہوئے تھے کئی دنوں سے مجھے گرفتار کیا ہوا ہے کہ ہم ہلنے نہیں دیں گے چلے جناب پہلا تعارف جو اللہ نے اپنے پیغمبر کا کرایا قربان جو اللہ تیرے تعارف کرانے پر فرمایا او اللہ جی آرو سال رسولا او بل ہو دا اللہ جی هو الله هو قول الله هو الاول والआखر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله هو قول الله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذروا الذين كل کفا بلائے شعیدا اس اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ارسل رسول ہو بل اپنے آخری جو پیغمبر کو بھیجا ساتھ ہدایت نے وہ دین الحق اور دین حق دے کر لے جزے رگو الگ تاکہ اس کے دین کو سارے دینوں پر حلف کرے وہ کفاب اللہ شہیدہ اور کافی اللہ گواہی دینے والا محمد السول اللہ محمد دونوں کملی والے کا نام لیتے ہوئے حضور کے نام کو بوسا دیتے ہیں محمد جب تیری زبان کھلے سید الانبیاء کا نام آنے کے بعد تو تیری زبان سے بھی نکلے تیرے دل سے بھی نکلے صلی اللہ علیہ و وسلم و ص بڑا پٹپخ ہے وہ شخص بکیل ہے وہ شخص جانم کے اندر جانے کے قابل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد الرسول اللہ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے ہم درود دن رات پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے وہ درود ہیں جو کمبلی والے کی زبان سے آیا ہے اور جو ہندوستان میں چلا ہے ہندوستان میں بنا ہے ہندوستان میں لکھا گیا اس کو ہم ان بنانے والوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ سنبھال کر رکھنا ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس درود پر سر نہیں لگتی ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس کے درود کے بغیر نماز آسمان پر نہیں جاتی کملی والے کے صحابہ نے پوچھا ہم آپ پر درود کس طرح پڑے تو کملی والے کو شیر بھی آتے تھے شیروں کا علم تھا حضور کے پاس قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما وما لا ان شیر بگیلا ذکروں قرآن اللہ نے اپنے پیہمبر کو شیروں کا علم نہیں دیا کوئی درود ایسے ہے جو کملی والے نے شیروں میں پڑا ہو سدکے جانا ہم تیری نکل چیز کو اس پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے جب تک جل جت کے ساتھ تو موجود ہے ہم تیری نکل کو چلنے نہیں دیں گے چیری نکل چل سکتی نہیں کملی والے کے صاحب نے پوچھا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود پڑے ہمیں درود سکھا دیجئے کملی والے نے فرمایا کالا بولو کالا اللہ اللہ محمد ولا عل محمد کما صلی اللہ ابراہیم ولا عل ابراہیم